یا نور اللہ پارا سورہ احزاد کی آیت نمبر چھپن جسے آیت درود کہا جاتا ہے تسلیمہ ترجمۂ کنزلیمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غائب بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہ درود بھیجتا ہے اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علی سلاۃ وسلام پر درود بھیجتا ہے اس کے کیا معنی ہیں فرشتے درود بھیجتے اس کا کیا مطلب ہے سنیے امام باغوی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اللہ رضوجل کا درود ہے رحمت نازل فرمانا جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود رحمت کرنا ہے علی شدید صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ماہر رمضان مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے چنانچہ قاعدہ ریڈ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر ایک دن ارشاد فرمایا تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے کہ جس میں اللہ عز و جل تمہیں غنی فرماتا اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے گناہوں کو مٹاتا اور دعا قبول فرماتا ہے اللہ اضل تمہاری نیکیوں کی رغبت دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے لہذا اس مہینے میں اللہ اجزل کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرو کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ اجزل کی رحمت سے محروم رہا یا <تصفيق> خدا <تصفيق> سن کے سچی کی سیخ دے دے ایک منجان جی شاہتا ہے یا خدا تجھ کیسی برکت والا مہینہ ہے کیسی رحمت والا مہینہ ہے ماہ رمضان مہمان رحمان جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غنی فرماتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کے گناہ مٹاتا ہے دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے اس مہینے سے بھی جو محروم رہا برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ تراوی کا مہینہ نوافل کا مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ماسات کا مہینہ صبر کا مہینہ اس میں بھی جو رحمت الہی سے محروم رہا تو واقع محروم ہے واقع بد بخت اللہ ہمیں بد بختی سے بچا ایک اور بہت پیاری حدیث پاک سنیے اترغیب و حدیث نمبر چودہ سو ننانوے نائنٹی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے میں نے محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے سبحان اللہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات تشریف لاتی ہے تو ارش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مسیرا کہا جاتا ہے اس ہوا کے چلنے سے جنتوں کے پتے اور جنتی دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی نے نہ سنی ہوگی پھر بڑی آنکھوں والی حوریں باہر نکلتی ہیں جنت کی بال کونوں پر کھڑی ہو کر پکارتی ہیں ہے کوئی اللہ زوجل کو پکارنے والا تاکہ وہ اس کی ہم سے شادی کرائے پھر پوچھتی ہیں جنت کی ہوریں اے رضوان جنت یہ کون سی رات ہے حضرت سیما رضوان علی سولاسلام لبئی کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے سبحان اللہ اللہ عز و جل نے فرمایا رضوان جنت کے دروازے کھول دو اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو اے جبریل زمین پر جاؤ سرکش شیاتی کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں پھر اللہ سوج ال رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو منادی مینز آواز دینے والا آواز لگانے والا صدا لگانے والا پکارنے والا ایک منادی کو تین مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کوئی <تصفح> مانگنے والا جس کی مراد میں اسے عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں سبحان اللہ ہر گھڑی رحمت بری ہر طرف ہے بڑے کہتے رضان رحمتوں برقتوں کی کان ہے یہ کان نہیں برکتوں کی کان یعنی خزانے خزانہ ماہ رمضان رحمتوں کے خزانے لے کر آیا ہے ماہ رمضان برکتوں کے خزانے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ماہر مضان مبارک کی پہلی رات اللہ تبارہ و تعالی حضرت رضوان علی سلام جو دروغۂ جنت ہیں ان کو حکم فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو اور حضرت مالک علی سلام کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ دوزک کے دروازے بند کر دو اور جبیل امی علی سلام کو حکم ہو رہا ہے کہ شیاتین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں سبحان اللہ ماہ رمضان کی ہر رات پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد میں اسے عطا کروں سبحان اللہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں یا اللہ ہماری بےرحصا بخش فرما دیں ماہ رمضان کا صدقہ مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اور ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما ہمارے آکاد و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم ماہر رمضان مبارک کی تیاری کیسے فرماتے اور ماہ رمضان میں آپ کے معمولات شریف کیا تھے سبحان اللہ سنیے ایمان تازہ کیجیے چنانچہ شعیب ایمان میں ہے حدیث نمبر 3612 جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم عبادت الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے پھر سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے اور شعب الایمان کی ہی روایتیں حدیث نمبر 3625 جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا نماز کی کثرت فرماتے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور خوف خدا آپ پر تاری رہتا اور شعب الایمان حدیث سمبر تین آزار چھ سو انتیس جب ماہر رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے چھوڑ دیتے آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے سبحان اللہ. تو کاش ہمیں بھی ماہر رمضان کی خوب خوب تیاری نصیب ہو جائے خوب عبادت کا ذہن نصیب ہو جائے اعتقاف کا ذہن نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت ہم کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کسرت فرماتے اللہ میں توفیق دے کہ پانچوں نمازیں بھی پڑھیں سنت قبلیہ بھی پڑھیں سنت بادیاں بھی پڑھیں نوافل بادیاں بھی پڑھیں شراک چاش تہج و دبا دین بھی پڑھیں اور سلاد و تصویر بھی پوری پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ماہ رمضان میں گر گڑا کر رب وارکا و تعلیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرمایا کرتے تھے کاش ہم بھی دعائیں کریں خوب دعائیں کریں یاد رکھیے دعا کرنا عبادت ہے جب بھی دعا کریں اجتماعی کریں انفیادی کریں ہاتھ اٹھا کر کریں دل ہی میں کر لیں دعا کریں اللہ تعالی دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم پر ماہ رمضان میں خوف خدا تاری رہتا تھا کاش ہم پر بھی خوف خدا تاری رہے ہر وقت خوف خدا رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کرتے اور ماہ رمضان میں ہر سائل کو ہر مانگنے والے کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا کرتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھے تو کاش ہم ماہ رمضان میں صدقات و خیرات کی کسرت کریں تاکہ اور مسلمان بھی سحری افطاری کا انظام کر سکیں اور ہمارے لیے بھی ثواب ہے ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں گے وہ جو ثواب اس کو ملے گا روزہ رکھنے کا وہی ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے عامر